جان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان دروشری پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علمت ولی وصحبی وبارک وسلم پینتن پاک کہ فضائل اور مناقب ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں پہرے اقلی سلاط السلام تو سارے نبیوں کے سردار ہیں حبیب غفار ہیں اور پنتن پاک میں مولا مشکل کشاہ ہیں جو کہ سید الاولیاء ہیں حسنین کریمین کے والد صاحب ہیں پاک میں خاتون جنت سیدت النساء فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سردار ہیں پنجتن پاک میں امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی ہو ہیں جو کہ آکاری فلاط اسلام کے کندھوں پر کھیلنے والے ہیں پنجتن پاک میں امام حسین شہزادہ کونین ہیں جو کہ شہید کربلا ہیں سید الشہدا ہیں آپ میدان علم میں بھی یگانہ روزگار تھے یعنی بے مسل تھے بے مثال تھے اور کیوں نہ ہوں کہ آپ کے والد بہت بڑے عالی مولا مشکل کشا میرے آکاری سلا تو اسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ہمارے آکا امام حسین رضی اللہ تعلن ہوں کی گفتگو علم دین سے بھری ہوتی تھی دلکش ہوتی تھی اور انداز سے گفتگو ایسا دل نشین تھا کہ لوگوں کی خواہش ہوتی کہ آپ خاموش نہ بیٹھیں بلکہ گفتگو فرماتے رہیں علم و حکمت کے مدنی پھول لٹاتے رہے ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مستقل مدنی حلقہ لگتا تھا کہاں مدینے پاک میں مسجد نبوی میں اور لوگ آ کر آپ سے فقہی سوالات کیا کرتے تھے حلال و حرام کے مسائل پوچھا کرتے تھے جائز و ناجائز کے مسائل پوچھا کرتے تھے اور ہمارے آقا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کے مدنی حلقے کی بڑی شہرت تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا میں امیر معاضیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مسجد نبوی میں چلے جاؤ جس حلقے میں لوگ یوں ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ جیسے ان کے سروں پر, پر پرندے اتنے ادب سے بیٹھے ہوں تو سمجھ لینا یہ مجلس امام حسین کی مجلس ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو شاہ نے ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اور آپ کو اللہ تعالی نے فہم قرآن عطا فرمایا قرآن سے محبت عطا فرمائی باد شہادت سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا تن سے جدا ہو گیا اس وقت بھی ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی ہو تلاوت فرما رہے تھے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن فہم کا بھی قرآن فہمی کا بھی ملکہ حاصل تھا کہیں سے آپ گزر رہے تھے تو کوئی صاحب کوئی واعص بیان کر رہے تھے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو تو ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بتائیے داڑھی کے بال جفت ہیں, تاک ہیں تو وہ وائف صاحب پریشان ہو گئے کہنے گے کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے آپ بتا دیجیے تو ہمارے آکا امام حسین رضی اللہ تعین انہوں نے شاد فرمایا کہ داڑی کے بال جوفت ہیں اور کی یا امام اس کی دلیل تو ہمارے آکا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے سورز زاریات کی آج کا یہ جس تلاوت کیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا <جَائِن> اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعلن ہو اتنے قرآن کا فہم رکھتے تھے اس قدر فہم رکھتے تھے اس قدر سمجھتے تھے اور امام حسین کے چاہنے والے کاش قرآن پاک پڑھا کریں اس کو سمجھا کریں اور ماشاء اللہ تفسیر صراط الجنان جس کے بارے میں امیر سنت فرماتے ہیں کہ اس صدی کی جدید ترین تفسیر ہے. کاش اس کو پڑھیں دس جلدیں ہیں اور ہر جلد میں تین پارے ہیں. یوں تیس پاروں کی یہ تفسیر ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری ہے اور دعوت اسلامی والے بعد فجر مدنی حلقوں میں اس تفسیر کو پڑھتے سنتے ہیں سبحان اللہ تو کاش ہمیں بھی امام پاک کی ایسی محبت نصیب ہو کہ ہم ان کی محبت تو کریں ان کی اتباع بھی کریں ان کو فالو کریں اور قرآن پاک سے محبت کرنے والے بنیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنیں ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعلم ہو کہ شان میں جو اہل بیتے اطہار کے پیار کرنے والے ہیں کس کدھر محبت سے سلام بھیجتے ہیں حوصر پہ لاکھوں سیلان مالی کے عوض کا سر پہ لاکھوں سلام نور عین نی پیمبر پہ پی لاکھوں سلام بے جر پہ لاکھوں سیلام ہی دے دیور پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس کو جھولا, پی رشتے جھولا رہے نوری اب لوری یا دے کے نوری سولا رہے جس کو کندوں پہ آ بیٹھاتے رہے جس پہ خنجر چلاتے رہے اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جو جوانوں نے جنت کا سال سام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام الا حضرت بار حسینیت میں ارض کرتے ہیں اس شیر ہی گلکوں کو سے دشتے غربت پہ لاکھوں سلام آخری شیر الا حضرت کا ہے اس سے پہلے کسی اور کا ہے ہمارے آکا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان و عظمت ہے کشف المحجوب میں حضور داتا بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کسی شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا فرمایا بیٹھ جاؤ ہمارا وظیفہ آنے والا ہے جیسے ہی وظیفہ پہنچے گا آپ کو دے دیا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک ایک ہزار دینار کی پانچ تھیلیاں پہنچیں تھیلیاں پہنچانے والوں نے ارض کیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی یہ تھوڑی سی رقم اسے قبول فرما لیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم پانچ ہزار سونے کے سکے اس غریب کو عنایت فرما دی اور اس سے معذرت بھی کی کہ بس اتنے سے دے رہا ہوں اللہ اخبار اللہ اتبار ہم غور کریں ہمیں غریبوں سے کتنی محبت ہے ہم غریبوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں غریب بہن بھائیوں کو بھی کچھ دیتے ہیں ہم بھائی غریب رشتہ داروں میں کچھ خرچ کرنے کا جذبہ ہے کاش ایمان حسین کے چاہنے والے پوری زکات دیں ایمان حسین کے چاہنے والے صدقات و تو خیرات کریں اپنے مال سے دین کی خدمت کریں مساجد تعمیر کریں جامعات بنائیں مدارس بنائیں کاش ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی ہو غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے کاش ہم بھی غریبوں سے محبت کریں امام حسین رضی اللہ تعلن عنہ کے پاس آپ کے بچوں کی امی کا پیغام آیا کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا تیار کیا ہے اور خوشبو تیار کی ہے آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں حضرت سیمہ امام علی مقام امام حسین شہزادہ کامین رضی اللہ تعالی مسجد تشریف لے گئے اور وہاں جو مساکین تھے سائلین تھے انہیں گھر لے آئے ہم کی خواتین بھی آپ کی بچوں کے بچوں کی امی کے پاس آگیں کہیں لگے خدا کی قسم تمہارا گھر تو مسکینوں سے بھر گیا مسکین جمع ہو گئے حضرت سینا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعلن ہو اپنے بچوں کی امی کے پاس تشریف لائے فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی انہوں نے ایسا ہی کیا امام حسین رضی اللہ تعلن نے مساکین کو کھانا بھی کھلایا کپڑے بھی پہنائے اور انہیں خوشبو سے معطر بھی کر دیا سبحان اللہ کاش امام حسین رضی اللہ تعلع انہوں کے چانے والے غریبوں سے محبت کریں اور ان کی خدمت کریں یاد رکھیے مسکینوں سے غریبوں سے محبت کرنا سنتے انبیاء ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے امام حسین رضی اللہ تعلم ہو ارشاد فرماتے ہیں ان خیر المالی ما وقل عرب بہترین مال وہی ہے جو کسی کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنے کا وسیلہ بن جائے امام علی مقام امام تشناکام کام امام امام امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی ہو کے اعلی اخلاق کیا بات ہے سان اللہ ایک بار یوں ہوا کہ حسن اور حسین دونوں شہزادوں میں کچھ شکر رنجی ہو گئی کچھ غلط فہمی ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بھائی جان امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی کو میسج دیا پیغام دیا کہ بھائی جان آپ تشریف لائیں اور سلح کر لیں امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعلن ہو نے پیغام بھیجا کہ میں ہوں تم چھوٹے ہو تم آ جاؤ امام حسین رضی اللہ تعلن ہو اپنے بھائی جان کے پاس حاضر ہو گئے اور جب امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعلن نے فرمایا کہ میں بڑا ہوں تمہیں بلایا تم آئے کیوں نہیں سبحان نندہ کتنا محبت برا جواب دیے سنیے اور اپنی ناراضیاں دور کیجیے رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کیجیے جو روٹے میں ان کو منائیے امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھائی جان میں نے نانا جان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو سلحوں میں پہل کرے وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا تو میں یہ چاہتا تھا کہ آ صلحوں میں پہل کرے جنت میں تاکہ پہلے داخلہ آپ کا ہو کیسی محبتیں ہیں سبحان اللہ اللہ ان کے صدقے میں ہماری دنیا اور ہماری اختیار وہ بہتر فرمائے حضرت ریحانہ انداز سے بارگاہ حسن کریمین میں بارگاہ رسالت میں حسن کریمین کا واسطہ پیش کر رہے ہیں ان دو کا صدفہ جن کو کہا میرے پھول گنج کیجے, کیجے گدا کو حشر میں سن